دس وس والے پہلے خطرہ صرف جانا لوگ ہے نا میرے سلف شفا پاتے شفا رام مرتا ہوا ہے آپ کا تعارف سے کہاں ہوتے ہیں آپ کس جگہ شاگرد رہے شاگرد کہاں رہے جنوبی افریقہ جب میں جاتا ہوں تو وہاں ہمارے سوادی کے بزرگ ہیں مفتی رضا الحق صاحب ان کے پاس جہاز رہتا ہوں یہ جونس برگ میں ان کا دارالعلوم ہے زخریہ پارک حضرت منانا زخریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پورا علاقہ ہے جبکہ خود ان کا سہارنپور میں ایک کمرے کا کچا مکان تھا نہیں اور کی نام ان کے نام بشیرآباد ہے بڑا دار علوم مفتی صاحب کے پاس ہوں یہ مفتی گنگوہی گنگوی محبود رحمتہ گنگوہی مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ ہندوستان کے بزرگ ہیں ان کے خلیفہ ہیں یہ ماشاء اللہ جنوبی افریقہ بڑا مزدار بلکہ مدنی بہت مزدار ہے اور ان کو رہنے کا پورا رہائشی مکان دی اور ساری سہولتوں کے ساتھ اپنے بال بچوں کو وہاں نہیں جاتے ہو. وہ کس لیے جیسے صاحب کس لیے نہیں جاتے ہیں وہاں کے دیندار آدمی کی لڑکی کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے اس پر کہیں تعلقات کیے نندا اور کہ ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں آ کر ایک دفعہ ان کی جو قدر ہے قلب میں بیٹھی ہوئی اسے آپ لوگ ویری وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری میں کیا کہتے ہیں سرحد میں کا وہ بات ہوتی ہے نا جو بات میں گڑی ہوئی صفت ہوتی ہے کہ آدمی آدمی جان دے جاتا ہے اس پر اور اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہمارے ایک علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بہت تنگست ہو گیا اتنا تنگست ہو گیا کہ سارے مسلمانوں میں سے چاروں طرف کو کسی نے قرضہ دیا اور آدمی بہت ہو رہا پھر اس نے ایک ہندو کے پاس گیا سے کہا مجھے قرضہ دو اس نے کہا کوئی اب بریان رکھیں کوئی چیز کوئی اور معاہدہ کریں کچھ کریں سب کچھ کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں اس آدمی کا حال ایسا تھا کہ اس کو طرف آیا اس بات کے ہندو بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی استعمال کی حالت میں آ جائے اس کی مدد میں کرنا سارے کاروبار کے پھیلو ہونے کی بنیاد بن جاتا ہے اسے کہا کہ اچھا تو میں قرضہ دے دیتا ہوں لیکن مجھے گاڑی کے بال دے دو. تو نے کہا کہ کچھ اور کرو کچھ چیز رکھ لو میرے پر میں لے کے یہ بات کا مطالبہ نہ کریں تو آخر اس آدمی کہا بس میرا مطالبہ یہ ہے اس نے رضا لگایا کہ اب کیا کروں سارا خود بہزت ہو رہا ہوں سارا خاندان بہزت ہو رہا ہے تو میں اس کو سے بڑی مشکل سے بڑے ہٹوتے ہوئے ایک بار اس کو دے دیا اس نے کردہ اس کو دے دیا اس کے بعد پیسے ہوئے تو اس نے جا کر اس کا حوالے کیے اور اپنا اس نے بال واپس کیا, کیا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی غیرت ہوا جان جانا تھا تو نہیں درست ہو سکتی تھی اس لیے سردا لیا تھا اچھا فو چار شرد ہے جی سر نہیں کو سپڑتا تو آگ لگا دیتا اللہ تو اس طرح ہوا کہ ایک آدمی ہماری کرا یار لوگ نے قرضہ رہتا ہے وہ چلا گیا کردہ چاہیے چلو ایک گاڑی کا بال دیا اس نے ایسے گوچا نکالتے غیرت ہی نہیں تو ایسے اچانک کی بات یاد آ گئی تو میں نے آپ کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر ساری چیزوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور میں آپ کو اصول بتا دوں کہ وہ فرد باز مقدہ پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو لوگ میرے پاس آتے ہو نا کمپرومائز کے روکا الگ سے ہوتا ہے اس پر کوئی سمجھوتا ہمارا نہیں کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ان تین باتوں پر اس کے علاوہ پرس جو ہے تو یہ پیر پگاڑا موجود ہے نا اس کا باپ جو ہے تو اس کو تیر سانگڑ کو پھانسی پلٹکا ہے نا کھوروں کے جہاد کی وجہ سے لوگوں کے خلاف لڑ رہے تھے اس طرح کہ جہاں ملا پر کا جہاد ہوا ہے خیبر کے علاقے میں اور ایپی فقیر کا علاقہ جہاد ہوا ہے وزیرستان کے علاقے میں آج صاحب رمضائی کا علاقہ ہوا ہے جہاد ہوا ہے محمد نگر کے علاقے میں है. اور اس کے ترین قوانین کا ہوا ہے رجپور کے علاقے میں اور ساتھ جا ہی نہیں سکا کیا بات ہے اس کا شام لگا جی ہاتھ سے جب گرفتار ہوگا کاٹ کا خاتمہ کرو تو پھر اس نے کمپرومائز نہیں کیا جہاں تک پھانسی ہوا ہے پانچ ہونے کے بعد پھر اس کے دو بیٹوں کو برطانیہ لے گئے ہیں وہاں سے گریجویشن کرانے کے بعد اس کو واپس کیا ہے بگیلا پیر پگاڑا جائے نا ایک ان کے چار پیر پگاڑا ہوئے ایک پگڑی تا ہوئی تھی وہ پیر پگاڑا ہوئے ایک جھنڈا آپ بھی وہاں پسند ہے تو ان کو نے تربیت میں رکھا ہے اور تربیت میں رکھنے کے بعد پھر یہاں تک کہ پیر پگاڑا صاحب کہتا ہے کہ میں کیا کروں گد مشین چادر چڑھانے بھی ہے بازار پر تو نماز نہیں پڑھ سکتا کیا کہ پر ان کیسی محنت ہوئی ہوئی ہے اور جو خام مال گئے ہیں وہاں پر نا خام بال خام مال گئے ہیں تو بعض تو ایمان صلب آئے ہوئے ہیں ایمان صلب کی حالت میں آئی ہوئی ہیں غلط ان شادیاں مسلمانوں کے یہاں ہوئی ہوئی ہیں دیکھو ہے ایمان سلب حالت میں چل رہے ہیں اور بعض جو ہے تو ایمان صلب نہیں ہو سکا لیکن یہ ہے کہ اس میں چل رہے ہیں نماز وغیرہ کے طور پر عمل بھی تفریح نہیں ہے کیونکہ دل پر ایسا زل آیا ہوا ہے تو اس عمل کا عمل, کی عمل, عمل کا جذبہ نہیں رہتا آدمی جذبہ عمل کا نہیں رہتا یہ پاکستان کے ذہنی حالت بدلنے کے بعد اور خاص طور پر تبلیغی تاریخ شروع ہونے کے بعد پھر جو لوگ گئے ہیں تو یہ کتنے پھر و کو میں کیوں نہ وہ ہوئے ہوں یہ پھر مار کھا کے نہیں آئے عقیدہ کی مار کھا کے نہیں آئے ہیں اور سلب تو سلب عمل کی توپی کی مار کھا کے نہیں آئے اور, اور فضی دالا جو سوچ ساتھی پکے ہو کر گئے تھے تو انہوں نے تو وہاں کی فضا بدلی اور لوگوں کو مسلمان کیا ہے اور فضا بدلی وہاں کی فضا بدل کے آئے ہیں سچ بات یہ ہے کہ آدمی اگر ہو آدمی محنتی ہو آدمی آدمی قابل ہو محنتی ہو اور جانتدار ہو جس جی سال میں ہو ساری مخلوق اس کی محتاج ہو کہاں پر آپ کا محتاج ہوگا کہاں پر ملک آپ کا محتاج ہوگا نہیں? جب یہ عبد بل, کو ہندوستان کا خبر رہے اس کو جوے پاکستان آیا اور پاکستان والوں نے اسے اس کو گھاس میں ڈال دی تو اس کا فن تھا علم کا فن تھا اس کا۔ اس پر کافر ملک نے اس کو اتنا تک اس نے سر پر اٹھایا ہے کہ کا صدر بنایا ہے۔ آج کا صدر قرار سارے وزیراعظم ہوتے ہیں اصل پارلیمانی نظام ہے صدر ایک علامت ہی آئینی رحمت ہوتا ہے۔ اس نے جگہ پارلیمانی نظام میں تو وزیراعظم کے منظور شدہ چیز کو ایک بار فضر واپس کر سکتا ہے دوبارہ پارلیمنٹ میں اور دوبارہ جب وہ وہاں سے پاس ہو کر آئے تو اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو دوبارہ روک سکے اس کو اس نے دستخط کرنا ہوتا ہے تو یہ سر میں جو پرائم کے پارلیمانی نظام اس میں فرح ایک زیادہ تجربے والا اور زیادہ فہم والا آدمی جو کہ عملی کام زیادہ کرنے کے قابل نہ ہو وہ اس کو علامت کے طور پر رکھتے ہیں اس کی حیثیت دستر ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اور پٹھانوں کے خاندان میں باپ اور دادا کی حیثیت ہوتی ہے جب تک اس کا شاد کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مشورہ ہو اپنا دہرا ہوتا سارے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ باقی سارے کام تمہیں کرنے ہیں خود کرنے ہیں لیکن ہم بات کے مشورہ سے پوچھنا چاہوں کے پاس خاص تجربہ ہوتا ہے تو باقی اس کی روشنائی میں ہو خاص ہے تو خاص رہنمائی اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کی پارلیمانی نظام میں سے یہ مرکز برطانیہ کو سبزی توڑنے کا اختیار ہے کہ ساڑھے تین سو سال میں ایک بار نہیں توڑ کا فرق اتنا چھوڑ دینے کے معاملات سے؟ خیالی سے ہے خیریت صاحب سے برباد ہو ہے تین باتوں پر ہمارا سمجھوتا نہیں ہے کسی کے ساتھ ٹھیک ہے نا نہ اس وقت ایسے سخت لالات آ جائے تو اس آجمی، تو وقت آدمی راجیل علماء مفتی سے پوچھیں تو ماں جالا علیہ دین میں حرج اللہ تبار تعالیٰ نے ایسا دین نہیں دیا ہے کہ اس کے لیے ہمارے لیے مشکلات اور حج رکھا ہوا ہو اور ہم چلنے کے قابل نہ رہے ہیں اس وقت اس جگہ پر شریعت کے مسائل مخصوص ہوتے ہیں اور اس آدمی کو خاص رہنمائی مفتیان نظام کی طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے بار پاس مانوجی اٹھارہ سو کی گنگادی جو ہے نا اس میں سب کی پھانسی کا حکم ہوا ہوا تھا اللہ جی. صاحب جب تک ماجد کا مزک کرنا چاہے تو بٹھانا جو بجاری اگر آپ لوگوں کی مبیت ہوتی تو روشنی کی ضرورت نہیں تھی لیکن متوجہ نہیں سکتے اس روشنی تھی خبر خواہ آئندہ پھانسی کا حکم ہو گیا تھا نا سب کی پھانسی کا حکم ہو گیا تھا اس میں اہم فیصلے کیا پھانسی کا حکم کیا اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کے بارے میں اہم فیصلوں کے لیے اپنا ایک وفد بلایا ویل ہنٹر کی سرکردگی نے اس میں اس ہوا کہ اگر عظیم راز اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ تو مکہ مکرمہ کو ہجرت کر گئے نکش آیات میں ان کی ہجرت کے تفصیلی واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں سے پڑھے بڑے امام افروز واقعات ہیں ہمت کرے سر خراب صاحب کی ہمت کرے تو عظیم راز اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مکہ مکرمہ کی ہجرت یہ وہاں سے واقعات نکال کے ایک دو تین اس کے لیے کرتے لو ہم لوگوں کو تو دھیر مدارس والوں نے کتاب کا نام ہی نہیں سنا ہوتا نقش آیات کا اور جو کچھ ہمارے یہ ان پڑھ لوگوں کے پاس بیٹھے کچھ اور شابام نے کیا نام سنا ہوتا ہے لیکن دیکھی نہیں ہوتی ہے صاحب نے کتاب دیکھی ہے دانے اس سے دیکھی بھی نہیں ہے پڑھنا اس کی کے بڑے غریب واقعات ہیں ایسے بھی پڑھ لکھی کتاب ہے بہت بلکہ ہندوستان کی اس دور کی ثقافت سیاست ثقافت تہذیب اور ایک اہم دستاویز ہے کہ دس پیسری آپ کے مل کر اس کا کام نہیں کر سکتے جتنا اس میں ہوا ہوا ہے اور مولانا ہشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ گرفتار ہو گئے اور کاصر نواخی رحمتہ اللہ علیہ وہ پوچھ ہو گئے تین دن کے بعد باہر نکلا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو پھانسی دھوکوں میں نکال کے کہ وہ جو تین دن روپوش ہوا تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار سور کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہوا تھا آپ بغیر جانتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں جی آ کر بالکل وہ آج کل میرا ایسا حال ہے کہ میں آج کر کرتا ہوں لوگوں کی پٹائی آپ کی اتنی پٹائی کافی تھی میں آپ کو پہچانتا بھی تھا سب کچھ تھا لیکن میں نے سب کچھ جاپ کی پٹائی کی پھر کب آئیں گے میں اصر کو پاس بیٹھتا ہوں اس وقت آپ ایک پیلی چائے ملتی ہے اور کسی وقت کھانا کھانے کے لیے آ پائے عام دعوت میں نے کی ہوئی ہے جمعے کو جمعے کون سے یہ کون سے اچھا اس کو بھی کہا تھا کہ بسرا واٹا والی نہیں داخر ہے مرتوکے پورے موت اکڑے اجاز علیکم وعلیکم السلام خوش رہے جی آپ ایسے وقت میں آئے کہ ہماری یہ لفظ جاری ہوتی ہے اشاقت ہے میں نے ملاقات ہو گئی ریٹائر تو نہیں ہوئے میں آپ مہمانوں کو نہ خبر ہے وہ ہر وقت خبر ہے انہوں نے کہا وہ تو ہارے سور کی سنت پورا کرنے ہر کی سنت کون سی کار میں سور کے تین دن کی سنت پورا کرنے کے لیے کُوئے تھے جی انگریز سے بھارت کا مسئلہ نہیں تھا بس ہوگی پوری اب جواہر اللہ کو منظور چھتے والی مسجد میں تھے ہندوستان کے دارال بند کی تین مسجدیں ہیں ایک چھتے والی مسجد ہے ایک جامع مسجد ہے اور ایک تیسری مسجد ہے تو اس میں اس طرح کہ گرفتاری والے آگے تو ان کا ہولیال باغ ایسا ہوتا تھا کہڑا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑے آلے میں تو ان نے کہا بڑا ہے کہ تم نے کہاں ہے کھڑے تھے وہاں سے چند قدم دور ہو کر کھڑے ہوئے نکال بھی تو یہاں پر تھے تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے ہاں اللہ والے جو ہے ایسے سخت سا حال میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں جب جان جا رہی ہو اللہ تعالی کو فراست بھی ہوتی ہے نی? تو فراست علمی کی بنیاد پر اللہ تعالی کی مدد سے اس کو بیان بھی صحیح دے دیا وہ آدمی سمجھ بھی نہیں سکا چلا کہ یہاں تک اسے انگریزوں کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ تاریخ اتنی سخت ہم نے کچل دیے کیا ان میں جان باقی نہیں ہے لہٰذا آدمی کو اگر پھانسی کریں گے تو تاریخ پھر زندہ ہو جائے گی تو لہٰذا کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی کوئی ایسی سیاسی نہ بنے آزادی کا فیصلہ ہو گیا بارہ اس کے بعد انہوں نے دو اہم فیصلے کیے فیصلے یہ کی کئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو, جو بند والے ہیں ان کا زور جب تک نہیں توڑیں گے تو ہمارا یہاں پر جماؤ نہیں ہوتا ان کا زور کیسے توڑیں گے ان کا زور توڑنے کے لیے ان کے دانشوروں نے پادریوں نے کہا کہ اس میں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو یہ ہے کہ ایسی تحریر کی جائے آیتوں کی جہاد والی آیتوں کی کہ جہاد کا خاتمہ ہو جائے ہم لوگوں کی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی ترتیب اختیار کی جائے کہ ایسا گروہ کھڑا کیا جائے جن لوگوں پر کفر کا فتوا لگا دے کفر کا کتوا لگا دے اور وہ گروہ جو ہے تو وہ مسلمانوں کا نمائندہ بھی ہو کچھ اس کے پیچھے چلنے والے بھی ہوں تو دو ٹکڑوں میں مر جائیں گے. ان, گے ان کو کافر کہیں گے وہ کافر کہیں گے وہ نبزی ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے تو وہ جہاد کی آئے ہیں اس کے بارے میں پادری نے کہا کہ وہ کوئی ان کا کوئی عالم خریدنا ان کا عالم نہیں کر سکتا اس کے لیے تیرمر کو خریدنا ہوگا تو اس کے لیے مرزا والد کا کو خدا گیا باقاعدہ تنخواہ تھی اولی کی سفارش پر بڑی اہم پوسٹوں پر لوگوں کو ترقیاں دیتے تھے متعین کرتے تھے نوکریاں دیتے تھے بڑی مراحت اس کو حاصل تھے تو اس کے پیغمری کا دعوی کروایا گیا اور, اور جب کفر تقدیر کے فتح کے لیے بدایونی خاندان اور بانس بریلی کا خاندان یہ دو استعمال ہوئے ایک بانس بریلی کا خاندان استعمال ہوا ایک بدائیوں میں استعمال ہوا یہ دو آدمی کون ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا تعارف کرائیں آپ جی اچھا آپ کے آدمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں آگے بہت ہم باتیں کہہ رہا ہوں اور بہت خطرناک باتیں اہم باتیں کہہ رہا ہوں جی میں نے کہا کہ ایسے کوئی آدمی اپنے نہ ہو تو پھر سن نہیں سکیں گے تو اس کے لیے بدائونی خاندان خریدا گیا اور بانس بریلی کا خاندان خریدا گیا ہے مدرزہ خان بریلی صاحب کا خاندان خریدا گیا اور حامد بدایونی صاحب ہے کہ ہاں جس نے پہلی جمیت علماء پاکستان کا بنایا اس نے میرا پہلے ہزارویں سال کے وقت میں یہ لوگ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوتے تھے کیونکہ اتنا زور اتنا زور رکھنا مجاہجہ نہیں تھا کہ سیاسی پارٹی چلا سکیں اس وقت تو خالص جو اپنے آپ کو پٹانا اور زیر میں اور یہ بارات تھے تو ڈرائیور کافی وزیر تک وہ بتا رہی نہیں صاحب کافی وزیر تک بتا رہے صاحب کرے بات انہوں نے پارٹی بنائی ہے تو ان میں سے اول والا ان کو براہ راست خرید کر ان کو تنخواہیں دی گئی ہیں یا صرف ان کا جو مولویوں کے آپس میں رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں نہیں اس لیے محمود رحمۃ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ مولویوں کی بات ایک دوسرے کے بارے میں ان کی بات نہ سنا کروں ایک مول دوسرے کے بارے میں جو کہہ رہا ہو تو کیا اس کو نہ سن رہا ہوں کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بہت حاصل ہوتے ہیں یہ حسرت نہیں کرے گا مالدار کے ساتھ بڑی جاگیردار زمیندار کے ساتھ دکاندار کے ساتھ تاجر کے ساتھ بالکل کہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلانے تاجر نے آج تو پچاس ہزار روپئے کا فائدہ کیا فائد. نہیں ہے نا فلاں اس نے خرید لی تقریر کی تبیل نہیں کر سکتا خبر ہوگا خواب بات ہے اب اپنے بزرگ کو دیکھتے ہیں رقبات سے اگر بولتے ہیں بزرگوں کی جو تربیت ہے ڈرائے ہوئے انہوں نے جلد بات محسوس ہوتے ہیں باقی ہے مولوں کا مرض سلسلہ چلانے والوں کا مولوں کا ہی مرض ہوتا ہے نا تو یاد ان کےزلوں کو استعمال کیا گیا ہے رام پور ان میں سے ایک خاندان کو چالیس روپے مواد دیتا تھا اور دوسرے کو پچاس روپے مواد دیتا تھا اور وہاں سے بریگیوں کی ابتدا ہوئی ہے میرے بھائی اس اہم مقصد کے لیے تاکہ ایک قوت جو بند ہے علماء یہ قوت نہ رہے یہ تب ان کے مخالفت پر رہے جی اس وقت بد بلوں پر پتہ لگایا ہے کفر کا فتوا چلتا رہا ہے یہاں تک کہ وہ فتوا جس وقت دو بند والوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ فتوا لگایا ہے تو آپ کو ان کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا اگر انہوں نے کسی مفاد کے تحت کسی غلط فہمی کے تحت فتوا لگایا ہے تو ان کو آ اپنی غلط فہمی کو دور کرانا چاہیے تھا ہاں؟ کسی مفاد کے تحت لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل فرمائیں پہ ہدایت دے کے بارے یہاں تک کہ ایک عدالت میں انگریز کی ایک عدالت میں یہ لحاظ اور زباعد مند کے بارے میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور اس میں کی تقسیم کا مقدمہ دائر کر کے کیس چلا رہے تھے اور اس میں انگریز چاہتا تھا کہ آج بھی ان پرکوفر کا ختم لگا دیں تاکہ اس مقصد کو اثر کرنا چاہتے تھے اور مجھے حوالے کے ساتھ یاد نہیں جا بہت باقاعدہ لکھا ہوئے تو وہ جو اللہ والے بندے تھے وہ عالم جو تھے ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کا گریزوں کا تو مطالبہ دینی علوم کا مطالبہ جو تھا نے کہا جو مسلمان کو کافر کہے تو تو کافر ہو جاتا ہے یہ بھی کہاں کہ اس نے مجھے کافر کہا ہے میں مسلمان ہوں تو لہذا یہ بھی کافر ہو گیا انہوں نے کہا نہیں مجھے کافر کہنے سے کافر نہیں ہوا ہے وہ کیسے انہوں نے کہا اگر یہ اس بات کو جان ہو ہوتا کہ میں مسلمان ہوں اس بات کو جانتا اور مانتا ہوتا کہ میں مسلمان ہوں پھر کافر کہتا تو اس سے یہ کافر تھا اس نے اخلاص سے کچھ باتوں کی بنیاد پر مجھے کافر کہا ہوا ہے زیادہ یہ کافر ہوتا. تو اس کا مقصد نہیں دیا سنگلہ تو آخر ان دو منصوبہ باز نے کام کیا اور اس میں ایک حالات بہت سخت ہے کچل رہے تھے خاندان ان خاندان کے لوگوں نے پچاس آدمیوں کی ایک تحریر ہے جو انگریز کو درخواست دی گئی ہے کہ چند سرفیرے نوجوانوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے وہ قطن مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں مسلمانوں کے نمائندہ ہم ہیں اور ہم جو ہے تو مسلمانوں کی ہم انگریز کی حکومت کو اپنے اوپر اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں اس پر پچاس گلی نشینوں کے اور پچاس پیروں کے اور پچاس ان کے دستخط ہیں جو کہ انڈیا آفز ریکارڈ لندن کی لائبریری میں ابھی بھی پڑی ہوئی تعریف ہے سن دو پانچ میں جب میں گیا تھا تو انڈیا آفس کی جو جو لندن کی لائبریری کو بھی خاص طور سے گیا اس کو گیا وقت بہت تھوڑا تھا انہوں نے اپنا سارا مواد میں جگہ دیا اس کی تاریخ کو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی پھر انہوں نے کہا کہ کی یہ کیا تو ایسی کی کتاب میں ہے کہ جو کوئی نکال کر لے گیا ہے اور واپس نہیں کی ہوئی پھر ہمارے پاس وقت نہ تھا کہ اور وقت کو بار علامہ خان المحمود صاحب نے اس کو دیکھ کر اس کا حوالہ اپنی کتاب میں مطالعہ میں ہوئے. پڑھیے کتاب کسی نے اسلامیہ کے پروفیسر صاحب اسلامیہ کے پروفیسر صاحبان اور بخشوں کے مولوی صاحبان مطالعہ کبھی نہیں کریں گے آج میں اب کہیں مکانی صاحب کی کتاب آئی ہے تو اس میں لکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا مفتی اعظم پاکستان اور شیخ العدیث اور کیا کیا باتیں لکھی ہوئی تھیں کافی ہلکا بات ہے زہرولی صاحب کی اللہ فلور زیادہ کرے ہمیں تو کچھ اکاڈمی کراچی میں کام کر رہے ہیں ہمیں وہ وقت یاد آیا کہ جب کراچی میں نہیں کراچی کے یار ایس ایریا بلاک نمبر ایک سو کی وہ مسجد میں امام مسجد تھے گزارے حالم علی صاحب آئی. مالک صاحب لیکن محنت کی مطالعہ کیا کوشش کیا پتہ نہیں تھا پتہ اتنے القاباد کے ساتھ ابھی مکانی صاحب کے دورے نے ان کو لکھا ہوا تھا خیال جی بات کیا روز کر رہے تھے اس پر کام شروع کیا نا ایک او اس پر تفصیل کی اور ان کو باقاعدہ فنڈ دے دے کر ان کو مضبوط کرتے تھے ان کو مالی یا ہو تاکہ مقابلہ کر سکیں ابھی تک جو ضلعوں کے ڈی سی ہیں نا ہمارے ایک برفارٹی آ... جی؟ سکسٹی آ... رہا پھر بعد میں پہلے یہاں کامرس کالج میں لیکچر تھا اکنامکس کا آ... تو ہم یہ ایک امتحان وغیرہ پاس کر لیے پھر ڈی سی ہو گیا تھا تو میرے پاس برفات ہمارا آتے جاتا ہے تو سر وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ جب جب بھی تاریخ چل پڑے اور یہ علماء جو بن تنگ کر رہے ہیں ہمیں تو ہم برندیوں کو باقاعدہ پیسے دے کر کام کرواتے ہیں فنڈ بیچتے ہیں اور تاریخ سے بداشت کرنے کے لیے ان سے سام لیتے ہیں اس کے مقابلہ لکیے لکیے خیال ہم نے تو اپنے عرض کرنا ہوتا ہے جی تین باتوں پر جمو گئے فرض واضح سنتے مقدہ پر موجود صاحبان کو پتہ نہیں ہوتا سنتے مقدہ کے بارے میں خط کو بتا دوں کر کے سنتے مقررہ کبیرہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے برخوردار, اس برخوردار کو معلوم ہے مدرسہ بیٹھا ہوا ہے نہیں معلوم لے کے لگا جائیں وہ دوسرا بتایا بس لوک سبھا کو سنجان صاحب گلا بخشے میں کہا کرتا کہ سنجان صاحب اردو میں تقریر کیا کرو تو پش بہت زبردست بولتے تھے زبردست ہے جو پٹھان آدمی میں گلی کوچے ہیں بولتا نا بہت اعلیٰ تو ان کو واقع لوگوں کو بڑا مزہ آتا تقریر سن کر ان کو بڑا مزہ آتا پھر بعد میں کیا تھا کہ جب میں اسمبلی میں گیا تھا مجھے اس بات کی قدر آئی اردو مجھے ہوتی تو اردو میں میری بہت ہی فسات ہوتی ہوتی, ہوتی بڑا فائدہ دیتے ہیں تو بس خدا زبان کو سیکھیں عربی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کا فیض جو اردو میں کیا ہوا ہے ہمارے راوت حضرات نے تو ارب خاندانوں سے ان کے بچوں کو یہاں داخل کروایا کہ جب تک یہ ہماری اردو ہمارے محاورے کی اردو نہیں سیکھیں گے ان کام کا پورا فیض نہیں ہوگا اچھا جی اردو ضروری اسلامی زبان ہے کیونکہ بحر تعالیٰ اس وقت دنیا اسلام میں دنیا اسلام کے پاس حضرت خان میں رحمتہ اللہ علیہ کے معرف کا جواب نہیں ہے ارب و عجب میں کسی جگہ نہیں مصر کے اظہر میں ہے اور نہ مجھے میں ہے اور نہ جو ہے تو ٹیونس جامع زیتون میں ہے اور سال اردو میں ہے اور اس سے جو ہے تو جا اردو میں آ کے ہوتا ہے تو اس میں برخاس کو سیکھو کوشش کر کے کتابیں لے کر قاعدے لے کر آ جی کرتے کرتے اس کو سیکھو اس کے بغیر جائے تو بہت بڑا خلاف باقی رہ جاتا ہے مولانا شاہ نوی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ عربی کے بھاری مدرسوں میں اتنی استعداد پیدا نہیں ہوتی عربی کی عربی کی استعداد پیدا نہیں ہوتی اردو کی استعداد اچھی ہو تو آدمی اہم عظوم کو آسانی کے ساتھ لے سکتا ہمارے ایک برخدار آئے ہم نے کہا میں دارالعلوم کراچی سے فارغ ہوں اس میں دارالعلوم کراچی نے فارغ و تاثیر اور فتوا کو اس میں مکڑے ماشاء اللہ تم کو برخودار ملمر مرا اگر لوگوں کو مسئلے کی ضرورت ہو پھر کالج سرمن و جی. موزوں تنصیب ہو جی منالم موزے جڑوں میں ہو دکھ پختے لے پاس پک بھائی نہ ماں علاوہ ماہیرا کو چتا ور دے چاری چاری خبر ہی وی خبر نمازین کی وی اگیا جو بارہ تپو ضرورت تھی ماں کے تمام مریضاں دا منال مغادے ذرا بو بندے پڑھے عمرہ بہت اپ سرمن لگدی نہیں ماں یا اللہ شو مسالا کا شوق نہیں ہے مطالعہ اخذ فیض کا آج کے دور میں مالک سبق میں سے ایک عمل اخذ فیض کا فیض حاصل کرنے کا مطالعہ ہے جو زندہ دل اور زندہ دل اور کامل شخصیات کی تاریخوں سے ان کے کتابوں سے ہوتا ہے ایک, ایک آدمی کی کتاب کا ایک تو اس کے معلوم اور کے معنی ہوتے ہیں اس اس قلب کی اس کی شخصیت کی اور کل کی تاثیر ہوتی ہے تو بعض آدمی ایسے اور استداعاد ایسی ہوتی ہے کہ کتاب سے پورا فیض حاصل کر لیتے ہیں اکثر کی بڑی استداعت بعض لوگوں کی رحمان اللہ تو پہ یہ ایک اہم ہے تو کہ ہم ذریعہ ہے میں ساتھ اجازت ہوں ذکر کی میری اتنی عادت تو نہیں ہے لیکن بہت ہی تعالیٰ مطالعہ کی بہت بہت عادت ہے کہ میں ایک منٹ پانچ منٹ میں کسی جگہ میں مہمان گیا ہوا ہوں وہ ایک میں نہیں ہوں, کے نہیںال نہیں دنسٹی, دنسٹی میں گزار جانا ہوتا تھا میرا تو یہ نظر شاہ صاحب کے وہ جو لٹریجر پڑا ہوا تھا اس کو دیکھتے پڑھتے پڑھتے کہ باتیں ہم نے معلوم کر لیتا ہوں زندگی کے لیے باقی جان کرنے کے لیے باتیں معلوم کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں بے ذکر کرتے ہیں اللّا إله إل <سؤال> الله اللّا إله إل الله